مصنوع طریقہ اس کا یہ سب بندی کا کہ بیچ میں خلا نہ کونی سے کونی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور پیر کے درمیان میں چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے اور بیچ میں اگر خلا ہو تو اس کو بخاری شریف میں کتاب و صلات میں اس میں منع کیا گیا مثلا غالباً یہ ہوا کہ جب جماعت کھڑی تھی تو کسی صاحب کا وضو ٹوٹ گیا وہ وضو کرنے کے لیے گئے وہ خلا ہو گیا بیچ میں حضور علیہ السلام نمازیوں کے طرح مخاطب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں میں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو اور اگر صفیں درست نہ ہوں تو فرمایا بیچ میں شیطان کھڑا ہو جاتا اب اس میں دو باتیں ایک تو ویسے صفیں درست ہوں اب اگر مسائل معلوم ہوں سفنے سے آدمی نکل کر وزو ٹوٹ گیا اور وہ چلا گیا جب وہ چلا جائے تو پیچھے جو آدمی کھڑا وہ اس خلے کو پورا کر دے نماز ہی میں نماز ہی میں آگے چل کر اس خلے کو پورا کر. پھر اسی طرح اس کے بعد والا آن کر کے اس کو پورا کر دے تو اس میں خلا نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے منع کیا گیا